الحمد للہ وسلات و حمد و ثناء تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجت الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاخ بھی اللہ جلّہ و عالہ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امن فخر ارب و جن والی کون و مکان سیاہ مکان سید انساں سربر لالہ رخاں نی ر تاباں سب نشین مہبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمائے دوراں سب خیل زہرا جمالاں جلوائے صبح ازل نور سات لم یزل سے تقوین عالم فخر آدم و بنی عدم نیر بتحا راز تار ما اوہ شاہد ماتغ صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، زبی الحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت المتففین پر آج کی نشست میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کی جائیں گی یہ چھتیس آیات پر مشتمل قرآن مجید کی مکی صورت ہے اور مکۃۃ المکرمہ میں سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی وہ یہی صورت تھی اس کے بعد حضور مدینہ ہجرت فرما گئے اور اہل مدینہ کو نزول قرآن کا جو مکہ میں سب سے آخر میں جو تحفہ پہنچا تھا وہ صورت المتففین کی صورت میں تھا مدینہ کے لوگ جب حضور تشریف لے گئے تو وہ ناب تول میں کمی پیشی کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے جا کے جب اس صورت کی تلاوت کی تو انہوں نے ناب تول کی کمی کو چھوڑ دیا امام قطبی الجامعلحکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی ہے جب, جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل مدینہ نے اس بات میں کوتاہی کی ہو تو یہ ابو جوہینا ایک شخص تھا جس کا نام امر تھا اس کے پاس دو ساتھ پیمانے دو تھے ایک سے مال لیتا تھا اور ایک سے دیتا تھا جس سے وہ لیتا تھا وہ پورا تھا اور جس سے پھر آگے دیتا تھا اس میں کمی اس نے کی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ جانو نے یہ صورت نازل فرمائی کہ ویدل خرابی ہے کم تولنے والوں کے لئے اللہ زینہ ازک تالو علن ناس یستوفون وہ جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں وَاِزَا قَالُوْهُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ يُقْسِرُونَ اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں یہ چونکہ یہودی یہاں آباد تھے اور ان میں یہ بہت زیادہ کتا ہی پائی جاتی تھی اور ان کی دیکھا دیکھی جو باقی لوگ تھے وہ بھی اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے جب کوئی گناہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگ اس گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے اس برائی کو بھی فن قرار دے دیتے ہیں جس طرح کہ موجودہ تجارت کے اندر کئی ایسی کباہتیں موجود ہیں جس کو لوگ سمجھداری اور تنہائی اور فن اور اس کام کا اسلوب قرار دیتے ہیں جب کہ وہ شریعت کے ضابطوں کے بالکل برعکس چیزیں ہیں تو اس دور کے اندر یہ کمی بیشی ناپتول کے اندر اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے اس کو فن قرار دے دیا تھا لیکن جب قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے ناب تو میں کمی بیشی نہیں ویسے صحابہ کی عادت تھی مزاج تھا سیابا کا جب وہ دس آیتے تلاوت کرتے تھے تو اگلی آئی دس آیتیں تب تلاوت کرتے تھے جب پہلی دس پہ عمل کر لیتے تھے یہ ان کا مزاج تھا اور مدینہ شریف میں جو جو قرآن اترتا گیا مزاج میں راسخ ہوتا ہے امام سبہودی نے وفا الوفا میں لکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت فرماتی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی شہر ہیں یہ تلواروں سے فتح ہوئے لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا تھا تو ان کی یہ خصلت بد تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو فرمایا ویل کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے ویسے بیل جہنم کی ایک وادی بھی ہے ان کو اس وادی کا کہا گیا کہ تمہارے لیے وہ وادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ اسے ہے کہ جب کسی قوم میں توڑنے کی عادت پڑ جاتی تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتے وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلم امہ جس جبر اور ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اور جو ہمارے حالات ہیں اور وہ ناپاک بوٹ جن کی چاپ اب وطن کے شمالی علاقوں میں گونج رہی ہے تو ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ہماری عہد شکنی کا نتیجہ تو نہیں ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور سے اس حدیث کو روایت کیا کہ جب کوئی قوم پانچ کام کرتی ہے تو پانچ عذاب ان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں پانچ کے بدلے میں پانچ چیزیں ان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں جب, جب کوئی, کوئی قوم عہد کو توڑ دیتی ہے تو, تو پھر ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے وعدہ خلافی عہد کو, خلافی احد احد کو توڑنا کیا ہمارے مزاج, مزاج بھی میں بھی راسخ بھی نہیں ہو چکا ہے اس کی تو ہم پرواہ نہیں کرتے جب, جب کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام علی علی نے ایک شخص سے عہد کر لیا کہ میں یہی کھڑا ہوں تمہارے آنے تک تو وہ بھول گیا لیکن حضور کھڑے تین دن تک وہیں کھڑے رہے اور جب 3 دن, دن, دن کے بعد وہ پلٹ, پلٹ کے آیا, آیا تو اس نے حضور کو دیکھا, دیکھا تو سخت شرم سا گیا اور نادم ہوا۔ صرف, صرف نماز کے لیے اور قزائے حاجت کے لیے جاتے تھے پھر ا کے وہیں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہ میں نے وعدہ کیا ہوا تیرے آنے تک کھڑا رہوں گا۔ تو جب وہ آیا تو حضور نے فرمایا یار تو نے بڑا ہی میں ڈال دیا مجھے۔ صرف اتنی بات کی تو نے مجھے بڑی مشکت میں ڈال دیا۔ تو وہیں کھڑے ہیں عہد کیا ہے اور پھر کو توڑا نہیں اور اس کے لیے دن تک وہیں کھڑے میں اور اپ ذرا اس حدیث کی روشنی میں اپنے وعدے اپنے عہد اور لوگوں کے ساتھ ہم نے جو وعدے کیے جس شخص کو بھی پوچھیں نا کاروبار جو کرتا ہے جناب کیا حال, حال ہے کاروبار کا وہ کہتا ہے جو پیسے لے لیتا پھر وہ دینے کا نام ہی نہیں لیتا وہ تو دعا کرتا ہے کہ, کہ ہم جائیں اور بالخصوص وعدے کے حوالے سے تو, تو کوئی شخص بھی وعدے پس دور کے اندر کوئی شاذ و نادر شخص ہوگا جو وعدے پہ پورا اترنے کا مزاج رکھتا ہے میں یہ کہتا کہ ہیں ہیں آج لیکن بہت تھوڑی تعداد رہ گئی تو جب عہد کوئی قوم توڑتی ہے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے کہ دشمن ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں دوسری بات جب کوئی اللہ کے نازل کردہ احکام کے بغیر کسی اور حکم سے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے اوپر فقر مسلط کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ضابطہ دیا ہے اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو فقر و فاقہ مسلط کر دیا جائے گا دولت کی کثرت کے باوجود بھی فقر اور فاقہ موجود رہے گا بما تو فی اللہ فی اور جب کسی قوم کے اندر فہش اور بے حیائی پیدا ہو جائے تو اس کے اندر تعاون جیسی بیماریاں جنم لیں گی ایسی بیماریاں جو لا علاج ہوں گی وہ جنم لیتی رہیں گی اور جب, جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے تو زمین کے جو سبزے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روک لیتا ہے اور جب کوئی قوم زکات دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے بے وقت بارش ہوتی ہے وقت پہ بارش نہیں ہوتی جب ضرورت, جب ضرورت ہے اس وقت نہیں ہوتی تو یہ عذاب کی ایک صورت ہے تو جو ان پانچ امراض میں مبتلا ہوں گی ان کو بی یہ, بی یہ پانچ سائیں اس کی لازمی طور پر دی جائیں گی تول تو میں کمی اللہ کی رحمتوں سے بندے کو محروم کرتی ہے اور مدینہ شریف پہنچتے ہی سب سے پہلا حکم جو سنایا وہ یہ تھا چونکہ مدینہ کی ریاست کا آغاز حضور نے کیا تھا اور دنیا کے اوپر جو ہے یہ پہلی باقاعدہ نظریاتی ریاست تھی اور جس ریاست کے اندر معاملات کی صحت سے معاشرت کی صحت کو برقرار رکھنا تھا اس لیے اگر دیانت اور صداقت کسی قوم میں پائی جائے تو اس قوم کے اندر بہتری آ جاتی اور ظلم پایا جائے تو بہتری نہیں آتی بلکہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ المل کو بالکفر ولا و بالظلم ملک جو ہیں وہ کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں ظلم سے قائم نہیں رہ سکتے ہیں تو آج ہمارے ہاں ظلم پورے عروج پہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مسمت فرمائی جو ناپ طول میں کمی کرتے ہیں جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس سے کم دیتے ہیں اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں کیا ان کو گمان نہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے من عظیم ایک عظمت والے دن کے لیے یعنی یہ عقیدہ اگر ہو تو پھر انسان ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا جہاں کوئی پولیس کوئی ایجنسی نہیں پہنچ سکتی وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے یہ خیال کہ میں آج جو بھی کر رہا ہوں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے اور کل قیامت, قیامت کے دن ہر شہ تش تصبام تو ہو جائے اس دن, دن تشت تشت تو ہر شہر سامنے آ جائے یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر سورہ تاریخ اندر فرمائے اس دن سارے راز کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے پھر کوئی مدد کرنے والا مدد نہیں کر سکے گا کوئی پردہ پوشی اس دن پھر نہیں ہوگی اس دن ہر شاہ کھول کے سامنے آ جائے گی جس دن چہروں سے نکاپ ادھیڑ دیے جائیں گے اور جب لوگ برہنا کر دیے جائیں گے اور ہر شاہ کھول کے سامنے آ جائے گی اس دن یوم تبل السرائر سرائے سر کی جمعہ راز کی جس دن سارے راز کھول دیا جائیں گے تو اس دن تو کوئی پوشید کی نہیں ہوگی تو یہ عقیدہ کہ اس دن میں اپنے رب کے روبرو حاضر ہوں گا ایک دن ہوگا جو پچاس ہزار سال پر مشتمل ہوگا اس دن ہر شئے سامنے آ جائے گی انہم کیا وہ یہ نہیں جانتے انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ اپنے رب کے حضور انہوں نے حاضر ہونا ہے لیومن عظیم عظمت والے دن کے لئے انہوں نے اپنے رب, رب کے حضوری حضور آنا, آنا ہے یوم قیمہ ناس لرب العالمین جس دن, دن لوگ رب اپنے رب, رب کے حضور حاضر ہوں گے کھڑے ہوں گے یوم قیمہ جس دن یکوم ناس لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین اپنے تمام جہانوں کے رب کے حضور کتنی دیر کھڑے رہیں گے بعص نے کہا کہ تین سال کھڑے ہوں گے جب رب کا سامنہ ہوگا 300 سال تک کھڑے رہیں گے بعض نے کہا کہ ہزار سال تک اپنے رب کے سامنے کھڑے رہے ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں تو اس بات, بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا, سامنا کیسے, کیسے کروں گا کیسے اپنے رب کا سامنا کروں گا تو یہ دن ہوگا جس دن ہر شخص کو اپنے رب کی حضور کھڑا ہونا پڑے گا یوم یکوم ناس لرب العالمین اس دن ہر شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا اور کوئی ہزار سال تک کوئی تین سو سال تک کوئی سو سال تک یہ مختلف روایتیں ہیں، لوگوں کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں لیکن جس کے اعمال کا سلسلہ ستھرا ہوا جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرتا رہا جس نے خلوت کے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو قیامت کے دن جو وہ اپنے رب کے ہاں کھڑا ہوگا تو ایسی اسے لگے گا جس طرح فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور سلام بھی پھیر دیا بس اتنا وقت لگے گا تین سو سال گزر جائیں گے سو سال گزر جائیں گے اور اتنا وقت لگے گا احساس ہوا اس کے لیے سو سال بھی بھاری ہو جائیں گے اس کے لیے تو ایک لمحہ قیامت ہوگا وہ کیا اقبال نے کہا تھا مہینے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں جو, جو وصل بس کے لمہے ہیں دن وہ تو یوں ہی گزر جائیں گے۔ 300 سال, سال بندہ کھڑا ہوگا لگے گا, گا فرش پڑے اور بس وہ جلوہ ہٹ بھی, بھی, بھی گیا ہے۔ 300 سال گزر گئے ہوں گے, گے۔ تو جو, جو مومن ہوگا جس کو دیدار سے فرہت مل رہی ہوگی جو لذت میں ہوگا جو سرور و نشاط میں ہوگا اس کے لیے لمبی مسافت اس طرح گزر جائے گی۔ جس کا کہتا ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے اور کافر قبر میں جاتا ہے فرق ہے۔ کافر کے لیے تو بند کی مصیبت قبر قیامت کب آئے اور وہ عذاب سے رہا ہے اور مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ اچانک اسے ایک خوبصورت عورت نظر آتی ہے جس کے گلے کے اندر موتیوں کا ہار ہوتا ہے اور یہ اس ہار کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ موتی بکھر جاتی ہیں اور یہ موتی چننے میں لگ جاتا ہے اتنے میں قیامت بھی آ جاتی ہے یعنی اس کی قبر کی ساری زندگی جو کہ صدیوں پر مشتمل ہے تھوڑے لمحوں میں یوں بیت جائے گی اور اسی طرح جو اللہ کے حضور لوگ کھڑے ہوں گے تو تین سو سال ایک ہزار سال یا سو سال براہ جتنا بھی طویل عرصہ ہوگا جو اس کے دیدار کے طالب ہوں گے جن کا کھاتا صاف ہوگا جن کو دیکھیوں کا نور نصیب ہو چکا ہوگا جن کی آنکھ میں شوق دیدار ہوگا تو اتنی لمبی مسافت دو لمحوں میں گزر جائے گی اور جس نے اپنے کندھوں پہ ندامتوں کے بوجھ رکھے ہوئے ہوں گے اور جس نے گناہوں جس کا وزن اکٹھا کر لیا ہوگا اس کے لیے تو ایک جی گھڑی بھی مشکل ہوگی اور چلے جی جائے جی کہ اس کو تین سو سال یا ایک ہزار سال اپنے رب, رب کا سامنا کرنا پڑے گا تو بڑا سخت دن, دن, دن ہوگا اور اس دن, دن لوگ اللہ کے حضور دلوقع ضرور کھڑے کر دیے جائیں گے اللہ اکبر آگے جی فرمایا آجا آجا آجا کل لا کتاب الفجاد بے شک کافروں کا لکھا ہوا سجین میں رکھ دیا جائے گا جو ہم کر رہے ہیں نیکیاں یا بتیاں وہ لکھی جا رہی ہیں قیامت کے دن بندے کے, نام آمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے جس کے اعمال اچھے ہو اس کے دائیں ہاتھ میں نام آمال دیا جائے گا جن کے امال بد ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور جب انسان اپنا ناما مال کھولے گا تو وہ کیا کہے گا مال حاضل کتاب لا دری رتن ہاں اس, اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ یہ تو بات میں نے تھی یہ تو چلتے چلتے آنکھ ہی تو وہ کہے گا ایک ایک چیز اس کتاب پہ لکھی ہوئی ہوگی اور اس وقت بڑی سختی اور بڑی پریشانی لاحق ہوگی تو جو برے لوگ ہوں گے فاجر ہوں گے فاسق ہوں گے کلو ان نہ کتاب چین ان کی کتاب جو ہے وہ فجاد کا جو لکھا ہوا ہے ان کے جو نامہ اعمال ہوں گے اسی جیب میں رکھ دیے جائیں گے اور یہ حضرت مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ یہ ساتویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے اور ایک اور روایت جس کو حضرت قاب نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساتویں زمین کے نیچے ایک کالے رنگ کی چٹان ہے جس کے اندر ان لوگوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے اب محفوظ ہو رہے ہیں جو بروں کے آمال نامے وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں جو اچھوں کے آمال نامے وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں بروں کے آمال نامے فجار کے آمال نامے جین میں رکھے جا رہے ہیں اور وہ سات زمینوں کے نیچے ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے چٹان ہے ایک وادی ہے اس میں رکھے جا رہے ہیں جین اور تم کیا جانو کو وہ جین کیا ہے تمہیں نہیں پتا, پتا وہ سی جین, جین, جین کیا ہے تمہارے, تمہارے نام, نام امال وہاں لکھے جا رہے ہیں یہاں کر رہے ہو یہاں فرشتے بھی لکھ رہے ہیں وہاں بھی لکھے جا رہے ہیں کتاب وہ رقم کی گئی کتاب ہے لکھے گئے نام اعمال ہے خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جٹلاتے ہیں جو اس دن کی تکذیب کرتے ہیں جو انصاف کے دن کو جٹلاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جہاں کوئی کہتا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے بس زندگی کے نفع اس دنیا سے ہی حاصل کر لو اس کی ساری ترجیحات دنیا ہیں ذرا میں اور آپ غور تو کریں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یہ کیا سب کچھ دنیا ہی ہے یا کوئی اور جہان بھی موجود ہے اگر کوئی اور جہان بھی موجود ہے تو اس کے لیے ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے لیے کاروبار نہ کرو کمائی نہ کرو لیکن جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنا ٹھکانہ بناؤ دس دن کے لیے سفر پہ جاتے ہو بیرون ملک جاتے ہو وطن میں کہیں چلے جاتے ہو تو وہ دس دن رہنا ہو تو وہاں آپ کوئی کوٹھی تو نہیں خریدتے وہاں تو ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں میاں یہاں ایک کوٹھی خرید لو نا کہتے ہیں نہیں بس میں نے دس دن تو رہنا تو جہاں دس دن رہیں وہاں مکان کرائے پہ لیا جاتا ہے اور جہاں 10 سال رہنا ہے زیادہ رہنا ہے وہاں چلو آپ ایک مکان بنا لیں اور جہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے زندگی کا خاتمہ ہی نہیں ہے نکتہ انجام ہی نہیں ہے زندگی ختم ہی نہیں ہونی ہے تو کبھی سوچا اس کے لئے کیا بنایا ہے اس کے لئے یا ایہواللزین آمنتق اللہ والتنظر نفس موقت مطلقات اللہ فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیج دنیا کا تو تمہیں پتہ ہے اتنی ہماری جائیداد ہے اتنی دولت ہمارے پاس بینکوں میں موجود ہے اتنی ہماری مالیت کا مکان ہے یہ کوٹھی اتنی مالیت کی ہے زیورات پاس جو ہے وہ اتنی مالیت کی یہ تو سارا حساب ہے ہم یہ بھی سوچا کہ آخر میں کیا چکے ہیں تنظم ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا دیکھا یہ ساری زندگی کتنی ہے پچاس سال کی ساٹھ سال کی سو سال کی لگا لے لیکن حشر کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا بھی نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا پہلا دن اور اس کے بعد پھر موت کو کی شکل میں لا کے زبا گہلا دیا جائے گا موت, موت کو بھی موت, موت آ گئی اب ایسی زندگی جو کبھی ختم, ختم نہیں ہوگی اس زندگی, اس زندگی, زندگی کو برباد کر لے اور اس زندگی, اس زندگی کو سنوار لیں اس سے اس بڑی نادانی, نادانی اور کیا ہو سکتی کوشش کو تو ہو دونوں زندگیاں, زندگیاں سبر جائیں ربا رب نا آتے حسن یہ بھی ٹھیک ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہو جائے لیکن اگر دونوں میں ایک کو ترجیح دینا پڑے تو اس ابدی اور سرمدی زندگی کو ترجیح دے تو کہا کہ اس دن کو جھٹلا دیا ایک ہے زبان سے جھٹلانا تقسیب کرنا تقزیب میں نہیں آخرت کو مانتا اور ایک ہے اپنے عمل اور اپنے رویے سے آخرت کی تقریب کرنا اپنے اندازے معاشرت سے آخرت کی تقریب کرنا آپ دیکھیں ہمارا جس طرح کا رویہ ہے زندگی گزارنے کا کیا ہمارا عمل ہمارا کردار ہمارے شب و روز ہماری زندگی کے لہل و نہار آخرت کی تقذیب نہیں کر رہی جو کچھ ہے اس دنیا کے لیے یہ ہے آخر کے لیے ہم نے کیا آگے بھیجا اور آخر کے حوالے سے ہماری تگو تاس کیا ہے ہماری فکر کیا ہے ہماری جدو کیا ہے پچھلے دن, دن, دن, دن, دن, دن ایک فوتگی ہو گئی تو قبر میں تدفین کر کے شام کا وقت تھا جب واپس پلٹے تو میں اپنے گھر میں آ بیٹھ کر کے سوچنے لگا اس شخص سے تعلق تھا تو کی نماز کے بعد نیند نہیں آ رہی تھی تو کافی دیر تک مغفرت کی دعا میں مشغول رہا جب پچھلا پہر ہوا تو میرے دل میں ایک بات بات آئی اور مجھے دو تین دن تک اس بات نے تڑپائے رکھا میں نے کہا بیٹے نے انٹرویو دینا ہونا تو اس کو انٹرویو پہ بھیج کے ماں باپ مسلے بھی بچھاتے اور ماں باپ دعائیں بھی کرواتے اور ہمیں بھی فون کرتے ہیں لیکن اس کے ماں باپ نے مجھے فون نہیں کیا کہ بیٹا سخت انٹرویو اب اس سے لیا جائے جا گا جناب, جناب دعا دوا دعا دوا کرنا یعنی ہماری آخرت کے معاملے میں جو ترجیح ہے وہ نہیں رہی بیٹا یا بیٹی یا عزیز قبر میں اتر جائے تو اس کے بارے میں ہم وہ فکر مند نہیں ہوتے جو اس کے دنیا کے معاملات کے اندر ہماری مندی ہوتی ہے اور اس کو ذرا تھوڑے لمحوں میں تنہائی میں کبھی سوچنا کہ ایسا ہی نہیں ہے تو ہمارا عمل ہمارا رویہ اور ہماری زندگی جو ہے یہ آخرت کی تکذیب کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانو نے ارشاد فرمایا وَيْلُ يَوْ مَيْزِلِّ الْمُكَذِّبِينَ خرابی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن کی تقزیب کرنے والوں کے لیے کوئی کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا کوئی کہتا جی دیکھ لیں گے آخرت آئے گی تو دیکھ گے اتنا آسان تو نہیں ہے ایک شخص کہتا ہے جہنم میں گئے بھی تو ایک جھٹکہ لگے گا ایک بس غوتہ لگے گا اور فما اسبرحم <النَّار> لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے حضور علیہ السلام تشریف فرماتے کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی فرمایا صاحبہ جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے کہا اللہ هو رسول هو عالم اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے فرمایا ستر سال قبل ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا اب یہ اس کے پیندے میں گرا ہے یہ گرنے کی آواز ہے تو ستر سال کی گہرائی ہے جہنم میں اگر ایک ہوتا بھی لگا تو ایک سو چالیس سال تو لگ جائیں گے تو کتنا حوصلہ ہے فماس بارہ نار اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں کا کتنا حوصلہ ہے آگ پر کتنی دلیری کتنی ہمت ہے آگ پر کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے دنیا میں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو دن کو تارے نظر آ جائیں اور دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا رکھتی تو ماں باپ کو جہاں اولاد کے اچھے مستقبل کی فکر ہوتی ہے اس کا مستقبل ٹھیک ہو جائے اور مستقبل سے مراد اس کی دنیا کی زندگی کے آخری ہے یہاں کبھی اس کا مستقبل آخرت کا مستقبل بھی سوچنا چاہیے بچہ اگر سکول میں نہ جائے تو ماں باپ کو پریشانی ہو جاتی ہے بڑی اور تعویز بھی کرواتے پھرتے ہیں دعائیں بھی منگواتے پھرتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھ نہیں رہا دل نہیں لگا رہا کتنے دن ہو گیا سکول نہیں جا رہا ماں کا چین لٹ گیا باپ کا چین لٹ گیا اور مسجد میں اگر نماز پڑھنے نہ جائے تو کیا ماں باپ کو اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے اگر اتنی ہی پریشانی ہوتی ہے تو پھر مبارک ہو ویسے ہونی زیادہ چاہیے لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر سوچنا ہوگا ہم نے کس کو ترجیح دی ہم صبح بھیجتے ہیں نا اسکول میں بچے کو تو کتنا تیار کرتے ہیں اس کو نئے کپڑے جوتے پالش کر کے ماں کتنے جتن کرتی ہے اور صبح جب بچے کو اس مسجد میں بھیجتے ہیں نا تو بستر سے اٹھاتے ہیں اور جو ہے وہ اس کی گردن پہ تھپکی مارتے چل مسجد میں اور اس کی ناک بھی بہ رہی ہوتی ہے اور کپڑے بھی اس کے گدلے اور عجیب حالت میں صبح کے وقت مساجد کے اندر بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا ہے جس کو بغیر وضو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو ہم نے کس حالت میں بھیج دیا اور جب سکول بھیجا تو کس حالت میں بھیج دیا میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو اس انداز میں سکول نہ بھیجو صفائی ستھرائی دین کا حصہ ہے لیکن جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے تم نے بھیجا تمہیں یہی اہتمام کرنا چاہیے تھا اللہ فرماتا لوگوں نے اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ ادا ہی نہیں کیا ہے جو ماں باپ جتنی اہمیت دیں گے اس حساب سے بچوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھے گی تو فرمایا وما کا دن اور آخرت کو وہی جٹلائے گا جو سر کا گار ہوگا جس کے سینے میں خوف خدا کی چنگاری موجود ہوگی وہ آخر کی کولاً عملاً کبھی بھی تقزیب نہیں کرے گا اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہوگا بخاری شریف کتاب المان کی روایت اقتابی کہتے ہیں, میں تیس صحابہ سے ملا ہوں اور میں نے تیس صحابہ میں ایک کو بھی نہیں دیکھا جو ایمان کے بارے میں فکر مند نہ ہو تیس صحابہ میں ہر بندہ فکر مند تھا ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے جب بھی بات ہوتی خاتمہ ایمان کی بات ہوتی حضرت سید ابن المسیب اسی سال عمر ہے زندگی اور موت کی کشمکاش ہے لوگ حال پوچھنے آئے کہا سعید ابن المسیب کیا حال ہے ہم ہم سے اگر کوئی حال پوچھنا کیا حال ہے تو ہم یہی کہیں گے ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہے کاروبار ٹھیک ہے یہی حال ہمارا ہمارا حال کا مفہوم ہی ہے لیکن حضرت سید ابن المسیب سے پوچھا کیا حال ہے کہا اللہ کا شکر ہے شیطان جس روپ میں آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اگر عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اسی سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں انہیں اس وقت بھی فکر لگی ہوئی ہے کہیں شیطان اس راستے نہ آ جائے اور بیمار ہے کیا حال ہے کہ, کہ شیتان کا ہر راستہ میں نے روک دیا ہوا اللہ کی توفیق سے حضرت سکتی کا جب بیٹا فوت ہو گیا تدفین میں تجیز و تکفین میں ایک نماز بھی فوت ہو گئی اور لوگ آپ کو افسوس کرنے آ رہے تھے آپ نے شام کے وقت اٹھتے ہوئے کہا کہ کتنا عجیب دور آ گیا میرا بیٹا فوت ہوا سارا شہر افسوس کے لیے آیا اور میری نماز فوت ہوئی کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا تو یہ فکر والی باتیں ہیں تو کہا وما يكذب به الا كل معتدن عصیم اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش آدمی اذا تطلع عليه اياتنا قال اساطير الاولین جب اس کے سامنے یہ ایتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہتا ہے یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں قرآن بھی اس کے من میں جو ہے وہ زیرو بم پیدا نہیں کرتا قرآن کی آیتیں بھی اس کے اندر روشنی پیدا نہیں کرتی وہ اتنا اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا اور یہ کیوں, کیوں کہتا ہے کہ یہ پچھلوں کی کہانی ہیں یہ قولن کہے یا عملن کہے کل لابل رانا علا قلوبہم ما کانو یک سبون کل لابل کوئی نہیں بلکہ رانا علا قلوبہم اس کے دل پر زنگ چڑا دیا گیا ہے زنگ چڑھ گیا ہے ما کانو یک سبون اللہ تعالیٰ نے ایک زنگ نہیں چڑھایا اس کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا دنیا میں انحمات کی وجہ سے زنگ گناہوں کی کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گنا کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے اگر وہ توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا گناہ پہ پھر گنا کرتا ہے تو ایک نقطہ اور ساتھ لگ جاتا ہے پھر گنا کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر کوئی نیا گناہ کا نقطہ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا چٹا لباس ہو ایک بھی کالا داغ لگ جائے تو پریشانی ہوتی ہے اور جب سارا لباس ہی داغ داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا داغ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا اور دوسری مثال سے یوں سمجھایا گیا فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے برتن میں سوئی کے ناکے کے برابر سراخ ہو جاتا ہے اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے اور نہیں تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا اور سراخ بڑھ جاتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے اور سراخ ہوتے رہتے ہیں پھر اس کے دل کی مثال غربال کی طرح ہو جاتی ہے غربال کہتے ہیں چھاننی کو جس کے پورے پینڈے کے اندر سراخ ہوتے ہیں جب, جب اس کا دل چھاننی بن جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں ہوں احادیث رسول ہوں نصیحت کرنے والوں کی نصیحت ہو کچھ بھی ہو اٹھتے ہوئے جنازے ہوں پھیلی ہوئی قبریں ہوں عبرت کے ہزاروں نشان ہوں لیکن جس طرح چھاننی کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالو ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا اس کے دل کے اندر کوئی شے بھی نہیں ٹھہرتی سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو اس کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا کیونکہ اس کا دل چھاننی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کوئی شے نہیں ٹھہرتی یا تو اس چادر کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اوپر سیاہیاں مل دی جائیں اب کوئی نئی سیاہی پریشانی کا باعث نہیں ہوگی ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم ناپاک پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارا دل پاک تھا گناہ کا کوئی داغ ہماری زمیر پہ نہیں تھا نفس پلیت پلیت چا کی آپ پلیت تھا نا سے یعنی نفس نے میں پلیت کیا ہم خود پلیت تو نہیں تھے میاں سا فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لامی جنیا۔ نہ آخی حشر دہاڑے حال ربا کی بنے یہ سفید چادر ہے اس کے اوپر اگر گنا کا دار لگتا چلا جائے گا دل سیاہ ہو جائے گا اور جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی امام غزالی نے احیاء کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص گنا کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا ابھی گر نہ جائے اور یہ کچھ نہ جائے اور جلدی جلدی وہ توبہ کرتا ہے بے چین ہو جاتا ہے مسترب ہو جاتا ہے گناہ کر گیا نماز چھٹ گئی گناہ ہو گیا کسی کا دل تو کھا بیٹھا اذیت دے بیٹھا کسی کو کوئی ملاوٹ حرام کی کر بیٹھا کوئی مسئلہ بن گیا بس اس کا دل بے چین ہے بے تاب ہے یہ مومن کی شان ہے اور منافق کی یہ کیفیت ہے جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بدن کے اوپر مکھی بیٹھی تھی تو کو اڑا دیا اب میں اور اپ जरा देखें ہماری کیفیت کیا ہے گناہ کرنے کے بعد اگر ایسا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ماحوس پہاڑ کے نیچے آ تو پھر تو مبارک ہو اور اگر گناہ کرنے کے بعد بھی احساس گناہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے فرمایا کلا بل زانہ علی قلوبہم بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا ما کان یکسبون ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا اب اس زنگ کی وجہ سے انہیں حق اور باطل کی کوئی تمیز نہ رہی آگے ایک تو یہ کہ ان کے دل پہ زنگ چڑھ گیا دوسرا کل قیامت کے دن جب رب کے جلووں کی فراوانی ہوگی یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں پا سکیں گے اللہ اکبر قللہ ہاں ہاں انهم ارغبهم बेशक اپنے رب سے से يوم عزن اس دن لمحجوبون پردے میں ہوں گے انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا ان کو اس کے جلوے نہیں ملیں گے اور جس کو رب کا جلوہ اس دن بھی نہ ملا ویسے تو اللہ نے قران میں فرمایا من کان فی ہا ذی عام فہو فی الاخرۃ عام جو اس دنیا میں اندہ رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بینوری مراد نہیں ہے دل کی بے نوری مراد ہے دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے اگر آج روشنی نہ ملی آج مقصد زندگی حاصل نہ ہوا جس چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے دنیا پہ آئے تھے وہ آج حاصل نہ ہوا تو کل بھی آنکھوں میں بے نوری ہوگی کل بھی دل اندھا ہوگا جو آج اس کا دیدار نہ پا کل بھی نہ پا سکے گا تو اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے حجاب میں ہوں گے لمحون انہیں اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا اللہ اکبر ماجوبون کا ترجمہ امام قرطبی کرتے ہیں ان کرامتہی ورحمتہی ممنوعون اور حضرت قطادہ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظروا الیہم برحمتہی ولا يزکیہم کہ اللہ تعالی ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ان کو سترہ بھی نہیں کرے گا ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور رحمت کی نگاہ ان پر نہیں کرے گا اور نگاہ ہوگی بھی تو کہرو غزب کی نگاہ ہوگی ان کے ا اللہ اکبر الجہ پھر ان کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف ویسے جہنم کو حشر کے میدان کے اندر زنجیریں ڈال کر ستر ہزار فرشتے لے کر کے آئیں گے اور جہنم کا چنگاڑنا وہ اتنا سخت ہوگا کہ سینوں کے اندر دل دہلیں گے اور پھر جہنم ایک لمبی سی گردن نکالے گی اس کو گردن دی جائے گی اور ایسے لوگوں کو وہ اپنی گردر میں لپیٹ کر اپنے اندر کھینچ لے گی ایک تو طریقہ یہ ہوگا جہنم میں جانے کا اور دوسرا طریقہ ان کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑا جائے گا جس طرح سزا یاسین کے, اندر بیان فرمایا تو پکڑ کے ان کو گسیٹ کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا انتہائی ذلت کے ساتھ وہ چیختے چنگارتے رہیں گے لیکن ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی سمائن ہوم لسال الجہیم یہ کن کی بات ہو رہی ہے جو آخرت کے دن کو جٹلاتے ہیں قران کی ایتوں پہ اثر نہیں کرتی اس کو پچھلوں کی قصہ کہانی سمجھتے ہیں ان کے دل پہ زنگ چڑھ چکا ہے۔ سارا قران بھی پڑھ کے سنا دو من میں اجالے نہیں ہوتے۔ چھلنی کی طرح ان کے اندر ایک بھی قطرہ نصیحت کا نہیں ٹھہرتا۔ اللہ اکبر۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ پھر جہنم میں پھینک کر کو کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ کنتم به تکذبون جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ جس سے تم ڈرتے نہیں تھے جس کی تمہیں پرواہ نہیں تھی جس کے بارے میں تمہارا خیال تھا یہ کہیں وہم اور گمان نہ ہو یہ وائزین کی کہانیاں نہ ہو بس ڈراوا اور دھمکاوا نہ ہو جس کو تم یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے کہا جائے گا یکالو پھر کہا جائے گا ہاض اللہ جی بہی تو بہت یہ ہے وہ جس کی تم تکزیب کرتے تھے کل کتاب البرار اور فرمایا سن لو بے شک جو نیکو کار ہیں ان کا جو لکھا ہوا ہے وہ الین میں ہوگا اب کیا ہے آگے وما ما اللیون. اللیون کیا ہے؟ تم کیا جانوین کیا ہے کتاب مرکوم وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے تمہارا نام اعمال جو مہر زدہ ہے یش حد وہ ایسی جگہ پہ ہوگا عرش کی دائیں سمت یہ مقام ہے جہاں نیکوں کے اعمال نامے رکھے گئے ہیں اور یش ہل مکر بون مکرب فرشتے ان جگہوں کی زیارت کرنے آتے ہیں روزانہ فرشتے جاتے ہیں جو علی کی زیارت کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کے امال نامے رکھے گئے ہیں ان نل ابرار نعیم بے شک جو نیکوکار کار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے چین کی زندگی میں ہوں دنیا پر تو دکھ دیکھ لیا ذیتیں بھی سہلی تکلیفیں بھی سہلی سہری کو اٹھے سارا دن روزے سے رہے نظر پہ پہرا بٹھایا خیالوں کو آوارہ نہیں ہونے دیا سوچوں کو بے لگام نہیں ہونے دیا اپنے رزق کے اندر حرام کا ایک لکمہ بھی شامل نہیں ہونے دیا زمانے کی دوڑ سے پیچھے رہ گئے لوگ انہیں دکیا نوس بھی کہتے رہے کوئی انہیں مسیطڑ کہہ کہ تانا بھی دیتا رہا لیکن دنیا پر انہوں نے اپنی حفاظت کی ن ال لفی نئی یہ نیکوکار کار چین کی زندگی میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کیا دیکھیں گے اس پر مفسرین کی مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو ان کے دشمن جل رہے ہوں گے ان کو دیکھیں گے جو ان کو دنیا پہ تانے دیتے ہوں گے ان کو دیکھیں گے اور ایک قول یہ ہے آرائے کے وہ وہاں تختوں پہ بیٹھ کے اپنے رب کا نظارہ کریں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور اے مخاطب فی ان ہے چہروں سے ہی ان کے اندر کی تازگی کو جان لے گا ان کے اندر کتنی خوشی ہے ان کا دل کتنا اچھل رہا ہے ان کے من میں کتنی خوشیوں کا احساس ہے تعریف تو پہچان لے گا فی ان کے چہروں سے ندرا تن نعمت کی جو تازگی ہے ان کے اندر کو جو رب نے مالا مال کیا ہے ان کے سینے میں جو اجالے کیے ہیں اور رب کے دیدار کے کے دیدار بعد ان کے چہرے پہ جو تازگی آئی ہے وہ تجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی جب تو دیکھے گا تو پہچان لے گا کہ ان چہروں نے تو رب کو دیکھا ہوا ہے تارے وجوہ ایک تو یہ ان کو نعمت دی جائے گی دوسری نعمت یوس کونا رہی مختوں انہیں نتھری ہوئی شراب پلائی جائے گی جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوئی یوس یس جائے گی من رحیق ایسی کہ جس میں ملاوٹ نہیں ہوگی وہ اور ہیں جو پانی ملا کے پیتے ہیں یہاں تو قلم لگی ہے بوتل ہلا کے پیتے ہیں بالکل خالص شراب شراب تہور جس نے دنیا کی شراب سے منہ موڑا حقیقی نشہ اسے نصیب ہوگا اللہ اکبر من ایک تو وہ نتری ہوئی ہوگی خالص ہوگی ملاوٹ نہیں ہوگی مختوم دوسرا اس کے اوپر مہر بھی لگی ہوئی ہوگی مہر لگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کی شے باہر نہیں آئی اور باہر کی شے اندر نہیں گئی یعنی بالکل خالص خطام مسک اور اس کی مہر کس چیز کی ہوگی کستوری کی ہوگی خطام ہو مسک اس کی جو مہر اوپر لگی ہوئی ہوگی وہ کستوری کی لگی ہوئی ہوگی بعض نے اس سے مراد خطام سے مہر نہیں لیا وہ کہتے خطام سے مراد آخری گھونٹ ہے جو اس شراب کا آخری گھونٹ ہوگا وہ کستوری کا ہوگا جس سے منہ میں خوشبو پھیل جائے گی اللہ اکبر وفیز عالیہ کا فل یتانا اور جو رغبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی شراب کی طرف رغبت کریں یہ ہے وہ پینے والی چیز اور ملے گی کیسے اللہ اکبر کبھی ہورے پلائیں گے کبھی غلمان دیں گے کبھی اس چشمے پہ جا کے خود پئیں گے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ اکبر و سکا ہوں رب ان کا رب نے اپنے دستے کرم سے پلائے گا پھر دنیا کی ساری تھکن اتر جائے گی جس کو وہ خود اپنے دستے کرم سے پلائے گا اس کا دست قدرت جو ہے وہ اس بندے کی ناز برداری کرے گا رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا تو کہا فل یتنا فصل <الْمُتَنَافِسُن> پھر وہ تو پینی چاہیے نا جس کو یار خود اپنے ہاتھوں سے پھیلائے شراب مصفا چروئے نگار شراب مصففہ چ لال نگار بدے ساکیا جامع آتش لباس کے مستی کنند اہل دل تماس وہ تو شراب پینے کو پھر جی چاہے گا جس کو خود و دست کرم سے پھیلائے گا وہ مزاج جو من تسنیم اور اس کے اندر تسنیم بھی ملا ہوا ہوگا ایک اور شراب کا تذکرہ کیا گا وہ مزاج اور اس کے اندر آمیزش ہوگی امتزاج ہوگا من تسنیم تسنیم کا اور تسنیم کیا ہے ایک سپیشل چشمہ ہے جو جنت میں خاص لوگوں کو اس چشمے تک جانے دیا جائے گا تو اس کے اندر ملونی ہوگی اس تسنیم کی شراب بےحل مکر وہ تسلیم کیا ہے آگے بیان کر دیا اینا چشمہ ہے یشراب پیئیں گے بےحا جس چشمے سے المکر جو بار گاہ رب کے مکرب ہوں گے یہ چشمہ صرف انہیں کو نصیب ہوگا ان لذیم کانو مین اللہ حکون اور وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے مجرم تھے کانو مین اللہ من ید وہ اہل ایمان سے ہنستے تھے اس سے مرادب جہل اس سے ابو لہب اس سے مراد امام تبی لکھتے ہیں ولید بن مغیرہ اور اس قبیل کے جو کافر تھے جو صحابہ کو دیکھتے حضرت بلال حبشی کو حضرت جو ہے وہ امار ابن یاسر کو اس قبیل کے جب صحابہ کو دیکھتے تو یہ ہستے اور آوازیں کستے اور اپنی آنکھوں سے اشارے کرتے اور کہتے ہیں، یہ دیکھو اسلام کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ شال فرماتا ہے ان اللہ ذین اجرم جنہوں نے جرم کیے کانو من اللہ زین امن وہ اہل ایمان پہ ہنستے تھے وائزا مروب اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو وہ آنکھوں سے اشارے کرتے انہیں دیکھو ذرا انہیں دیکھو اللہ اکبر وائزا کالاب کالابو فاق ہی اور جب اپنے گھر پلٹتے تو خوشیاں کرتے ہوئے پلٹتے کہ ہم نے ان کو استایا ہے مسلمانوں کو دکھ دیے ہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں امیا بن خلف نے کیا کچھ نہیں کیا تھا تپتے ہوئے کولوں پہ حضرت بلال ہفشی کو لٹایا کبھی گلے میں رسی ڈال کر او باشوں کے ہاتھوں میں دے دیا اسے گسیٹو مکے کے بازاروں میں کبھی نوکیلے پتھروں پر آپ کو رکھا اور اوپر سے آپ کو کھینچا کبھی کچھ کیا لیکن بلال بھی مسکرا کے کہتے تھے تو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے تو کسی نے کہا بلال تجھے سنگریزوں پہ کھینچ رہے ہیں اور پتھروں پہ تجھے لٹا رہے ہیں اور ریت پہ تجھے گسیٹ رہے ہیں کوئلوں پہ تجھے ڈال رہے ہیں اور تم عجیب آدمی ہو سے مسکراتے ہو تو حضرت بلال کہنے لگے کوئی کچا برتن بھی خریدے نا تو اس کو خوب ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ کہیں خراب تو نہیں ہے میرا رب مجھ کو خرید مجھے دیکھ رہا ہے کہیں یہ خراب تو نہیں ہے اور بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کرنے میں کیا کیا دکھ نہ دیے کیا کیا اذیتوں سے نہیں یہ لوگ گزرے اللہ اکبر ایسا بھی ہوا کہ ایک دونوں ٹانگوں کو اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دیا گیا دونوں ٹانگیں مخالف سے مت اونٹ کھڑے اور ٹانگوں کو باندھ دیا گیا اور اونٹوں کو پھر دوڑنے کے لیے کہا گیا جب اونٹوں کو ماری نہ چابک اور یہ جسم لگا چرنے اور سرخ سرخ کترے گرنے لگے اب ظاہر ہر ایک کا خیال تھا کب چیخیں گے اور ہم ہسیں گے لیکن کیا ہوا جس شخص کا بدن چر رہا تھا اور سرخ سدخ کترے گر رہے تھے اس نے کہا فستو فوستو رب, فوستو رب, کے رب کی قسم میں تو زندگی کی بازی جیت گیا ہوں جانا تو دنیا سے یہ کیا حسن ہوا کیا خوبی ہوئی کہ یار کے نام پہ جا رہے اللہ اکبر عمار ابن یاسر کو آگ میں رکھ دیا گیا اور کافروں نے کہا کہ کوئی آرز ہو اللہ اکبر تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا دور سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئے حضرت عمار یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ابھی حضور نہیں پہنچے اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا گیا کافی سمجھے ڈر گیا تپتے ہوئے کوئلوں پہ آگ میں جانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے آدمی کہہ تو لیتا ہے لیکن جب املن اس مرحلے پہ پہنچتا ہے پھر پتا چلتا کتنا کام ہے جب حضرت ہوتا ہے تو چھوڑ دیں کہا تم کچھ اور سمجھے ہو میں کسی اور کے لیے رو رہا ہوں پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے پھنسی جو, جو, جو, جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اصر مجھے کباب شمع کے شولہ پہ کیجیے ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے تھوڑا سا مشکل نہ ہو جائے بلبل بل کو پکڑ لیا تھا نا شکاری نے تو بلبل بل نے کہا کہ تو مجھے چھوڑے گا تو نہیں. نام میں تجھے کہتی ہوں مجھے چھوڑ دے تو میرا کباب تو تیار کرے گا لیکن میری ایک آرزو ہے جب میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھوننا مجھے جلتے ہوئے شولہ پر میرا کباب تیار کرنا کیوں اس لیے کہ میں بلبل بل ہوں اور بلبل بل کی زندگی کا محبوب ترین چیز پھول ہے اور پھول تو اب ہے نہیں تو جب جلتا ہوا شولہ سامنے آتا ہے تو لگتا پھول ہی ہے تو مجھے جب روح نکل رہی ہو تو دمے آخر روخ یار تو سامنے ہو پھنسی جو دام دو دو میں بلبل بل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے کباب شمع کے شولہ پہ کیجئے اے یاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے کہا میں اس آگ سے تو نہیں رو رہا میں تو تڑپ رہا ہوں شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے بس یہ تڑپ, تڑپ تھی کہ حضور تشریف لے آئے اور نے پکڑے کہ حضرت عمار ابن یاسر کو اتنی دیر میں پھر آگ میں رکھ دیا تو حضور آگے بڑھے اور حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور یا نارو کونی بردم و سلامن اللہ عمار یابراہیم ایاج جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی اج میرے امال پہ بھی ٹھنڈی ہو جا سبحان اللہ اور رسول نے فرمایا صبرن علی یاسر موعدکم الجنہ علی آل یاسر صبر کرو اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہوا تو یہ تھوڑے دکھ تو نہیں سہے تھوڑی تکلیفیں تو نہیں سہی تھیں طانے دیتے ان کے اوپر تھوک جاتے اور ان کو بوذا بھلا کہتے بلکہ حضور کو کہتے ان لوگوں کو اٹھاؤ اپنے پاس سے پھر ہم تمہاری بات سنیں گے تو یہ اہل ایمان پر ہنستے تھے ان پر ہستے تھے اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے وائز کالابلم ان کالاب فقہ اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو خوشیاں مناتے کہ ہم نے ستایا ہے آج بلال کو دکھ دیے ہیں کالو جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے یہ گمراہ لوگ ہیں یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ سابی ہو گئے انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے یہ گمراہ لوگ ہیں یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں بہکے ہوئے لوگ ہدایت پر گامزن لوگوں کو بہکے ہوئے کہتے وماسل حالانکہ ہم نے ان کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا تھا فَلْ يَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ید يَدْحَكُونَ آج یہ ایمان والے ان کو دیکھ کے ہنس رہے کل وہ ہستے تھے آج یہ ہسیں گے <يَنزُرُون> تختوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں حل سب بل کفارو ما کانو یا فالون کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کرتوتوں کا جو وہ کہتے تھے آج انہیں مزہ آگیا کہ کیا کہتے تھے تو اہل حق ہی کامیاب اور بامراد ہوں گے اور اہل باطل رسوا کر دیے جائیں گے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے بآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین